نحمده ونسني على رسوله الكريم أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم اب یہ تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے اس کے لیے تمہیدی دو رکو ہم پڑھ چکے ہیں حضرت ابراہیم کا تذکرہ جو میوار ہیں بیت اللہ کے ابو الانبیاء ہیں امام الناس ہیں انہیں کی ایک نسل بنی اسرائیل ہے انہیں کی ایک نسل بنی اسماعیل ہے ان کا دین کیا تھا اس کی بنیاد کیا تھی انہوں نے اور خود ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس بات کی وسیعت کی تھی اب وہ اولاد مختلف پگڈنڈیوں پر چل کر کہاں کہاں پہنچ چکی ہے یہ سارا پس منظر ہے اصل میں اس تحویل قبلہ کے لیے اور تحویل قبلہ پر پورے دو رکوع آ رہی ہیں اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے مجھے دہن میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی جس کے لیے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تکرار کے ساتھ بات کی تو اصل میں اس کو یوں سمجھیے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے آمال کی جو روح ہے زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے ظواہر پر رسومات پر جو ظاہری شکلیں ہیں ان کی اہمیت جو اصل دین ہے روح دین ہے جو مقاصد دین ہے جو ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق انہیں بہت محسوس ہوتا ہے ذرا سا فرق ہو گیا کسی نے رفیہ دین کر لیا قیامت قیامتا معلوم ہوا یہ اور ہی آگے ہماری مسجد میں یہ کون ہے کسی نے آمین ذرا اونچا کہہ دیا پھر قیامت قیامتابی یہ ساری چیزیں جو یہ خاص ایک ذہنیت ہوتی ہے اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پسمندر تھا اس کے حوالے سے سمجھئے بکے میں جو لوگ ایمان لائے طاحر بات ہے ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ خود حضور کو تھی آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی تھی مدینے میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا جب تک مکے میں تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور تو کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے ہے کافی تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت استقبال ابل قین ہو جاتا تھا یعنی جو جنوبی دیوار ہے ایک طرف وہ کونا ہے جس میں حضرت اسود ہے اور دوسری طرف وہ یمانی ہے رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے جنوب مغرب کی طرف ہے جنوب کی طرف ہے ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا اور وہی پریمی کے درمیان جو ہے جب طواف کیا جاتا ہے دعا مانگی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی حسنتم وقنا عذاب باقی پورے طباف میں آپ جو چاہے دعا مانگے لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی ٹھیک سیت میں یارو بھی ہے تو استقبال القل قین ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا مدینہ درمیان میں ہے مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشلم اس کے شمال میں ہے اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹ ہوگی یروشلم کی طرف یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹ ہوگی کابل کی طرف اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائق تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکے سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا اقبال کا وہ مشرہ پھر سنا رہا ہوں میں مصطفیٰ برساں شرا کے دی ہماستا اگر بہن رسی دی تمام بولا بھی حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے حکم دیا ہو لیکن وحی یہ جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ ذروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباع کتنا کچھ ہے اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے بعض ان میں سے ایمان لائے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو علماء میں سے تھے لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے ان کے دل میں بھی یرو شرم کی عظمت تھی اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں کہ جو سب کے لیے مثبت تھا اور مسلمانوں میں سے بعض دو کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اصل قبلا یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی وہ تو پھر ہم نے غلط رخ پر پڑھی ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمانداری و دس برس ہو گئے ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا وہ نمازیں ظاہر ہو گئیں تو نماز کو ایمان کا رکن رقین ہے تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی اس کے ساتھ یہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں ہمارا تو انہوں نے اتباع کیا ہے لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے لیکن اب جب قملہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی اب ملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے لہذا ان کی طرف سے اس مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی جو سارے مضامین تھے کہ جو یہاں پر زیر بحث آ رہے ہیں سیقون صفحا ملنس بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز ہی بھی شاید کام کہیں گے لوگوں میں سے احمق بے بیوقوف لوگ ماں اللہ من قبل کانو علیہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبل سے کہ جس پر یہ تھے یعنی یہ سولہ مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یروشلم کی طرف اب کس چیز نے پھیر دیا مشرقرب دیکھیے وہی الفاظ جو چودھویں روپوں میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے کہہ دیجئے کہ اللہ کے یہ ہے مشرق اور مغرب کہ شمال جنوب مشرق و مغرب شمال و جنوب محاورے میں مشرق و مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے کب اللہ کے ہے اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے بھی میں یشا اللہ مستقیم کو جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے وہ کزال قدیال اب یہ خاص بات کہی جا ہے اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی کا جالنا تم و فتم شہداس رسول و ہے تم شہیدہ اب تمہارا فرض منصب یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے اپنے قول سے اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری ہو انسانی پر اب تم لنک بن گئے ہو اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی بگڑ گئی تحریف ہو گئی قائم ہو گئی دوسرا نبی آ گیا پھر کچھ تیسرا آ گیا چلے آ رہے لہٰذا ہر دور کے اندر اب وہ جو معاملہ تھا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا اب یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نوع انسانی تو ختم نہیں ہو رہی ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے اب آگے لوگوں کو تغلی تبلیغ کرنا ان تک دین پہنچانا ان پر حجت قائم کرنا ان کا احقاق ہے پر اتال کا فریضہ سر انجام دینا یہ کون کرے گا تو پہلے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وہی جبریل لائے اور نبی کے پاس آ نبی نے لوگوں کو سکھا دیا اب یہ کہ اللہ سے جبرین لائے محمد کے پاس محمد نے سکھایا تمہیں اور تمہیں سکھانا ہے پوری نو انسانی کو تو تم اب وہ درمیانی لنک ہو شہداس و یقون رسول شہیدا یہ مضمون زیادہ کھلے گا چل کر سورہ حج کی آخری آیات میں اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ تحویل قبلہ ایک مذہب ہے اس کا اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو صرف خوشیاں نہ بناؤ جشن نہ بناؤ بلکہ یہ کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ تم پر آ گیا کبھی ہم نے اپنے بندے محمد کے کاڈوں پر جب یہ بوجھ رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم انتی علابی ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے رسول والی و ماں جالنا تبل تن کن کا علیہ اور ہم نے नहीं قرار دیا تھا تبلے کو جس پر کہ نبی آپ پہلے تھے یعنی یہ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے وہی یہ خفی سے اللہ نے فرمایا ہو کہ اے محمد اب کچھ عرصے کے لیے یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں وہی یہ جمی میں نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اشتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا دونوں باتوں کا امکان موجود ہے حضور کے اشتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نتیجہ آئے تو وہ ہوئے اللہ کی طرف سے وما جانور تدتی کن طلحہ رسول میت الرسول والا عقبہ اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہے کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کون ہے کہ جو اپنی ایریوں کے بل نوش جاتے ہیں یعنی مدینے میں آ کر بکے کا مسلمان کہتا صاحب یہ جی قبلہ مجھے قبول نہیں ہے وہ واپس ہو جاتا ایسا ہوا نہیں اور اب جب مکہ کی طرف روف ہو گیا ہے تو کوئی انصار میں سے کوئی مدینے میں جو ایمان لائے ان میں سے کسی نے کہا کہ چھینک جی ہمارا قبلہ وہ تھا اب آپ نے اپنا قبلہ بدل دیا آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور نہیں وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے وہ ان کا عالت اللہ عل نظیر احمد اللہ اور واقعہ یہ ہے یقینا یہ بہت بڑی بات تھی اس طرح طبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی بڑا, بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے مگر ان کے لیے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی دیما خان اللہ علیہ ایمانت اور اللہ ہرگس تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ایمان سے یہاں مراد نماز نماز ہے سنات سنات ایمان الدین وہ جو ہے سلا تو اماد الدین مجھے تشویش ہو گئی تھی کہ ہماری ان نمازوں کیا بنے گا جو ہم نے سولہ مہینے پڑھی ہیں وہ تم بنتی رخ کر کے وبا کا اللہ ماں کو اس وقت وہ حکم تھا رسول کا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی مارفت مل رہا ہے اب تم اس کی پیروی کرو ان اللہ بنا سے رعوف الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم کند نا تقل و مد ہے کفا بالو متا خود حضور کو انتظار تھا اس فیصلے کا اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بھی شاخ گزر رہا تھا یہ وقفہ کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹھ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف تو آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب وہی آئے کب جمرائی حکم لے کر آئے کبھی سما اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے فلاں کا قبل اس آیت میں بڑی شفقت بڑی محبت بڑی عنایت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وی اللہ کی طرف سے تو ہم بدلے دیتے ہیں پھیرے دیتے ہیں قبلہ جو آپ کو پسند ہے ظاہر بات ہے کہ حضور کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کو ایک رشتہ قلبی تھا بیت اللہ کے ساتھ سارے ہم بدلے دیتے ہیں بدل دیں گے قبلہ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے فول وجہ کا شطرن واسط تو بس اب پھیل دیجیے اپنے رخ کو مسجد حرام کے رخ پر وہ سماتم تم اور مسلمان جہاں کہیں بھی تم ہو مدینے میں ہو یا کہیں اور ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو کہیں ہو پبلو مجو حکم شطرا تو اپنا چہرہ نماز میں اسی کے رخ پر تھے وہ نہ ندینہ اونچی کتاب نیا نمونہ میں رب اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے کی طرف سے رات میں بھی یہ مجبور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی وہی تھا اس لیے کہ یروشلم کو تعبیر کیا ہے حضرت ابراہیم سے کوئی ایک ہزار سال کے بعد حضرت سلیمان نے جو بھی حیدر سلیمانی ہے کم سے کم ایک ہزار برس کا فصل ہے حضرت ابراہیم میں حضرت سلیمان میں. تو حضرت ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا تو وہ بھی مولانا امین اسل اسراہی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب کا اور وہ بہت اہم ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی ہے. ان نگینہ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کر رہے ہیں آپ انہیں کتاب کو اگر تمام دلائی بھی دے دیں گے تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے وہ ماں انتا میں ان کہا ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی یہ تو لقم دین و والا معاملہ ہو گیا وہ ماں باز میں کہا حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے یعنی نسارا اور یہود اگرچہ سب کا قبلہ ہے لیکن اہم یروشلم میں جو یہودی ہے وہ مغربی گوشے کو اس اختیار کرتے تھے مغرب کی طرف رخ کرتے تھے ہیل سلیمانی میں اور جو دسارہ ہے وہ مشرق کی طرف اس لیے کہ حضرت مریم سلام الحا نے جو احتکاف کیا تھا مکان شرقیہ وہ جو مکان تھا ان کا جہاں احتکاف تھا جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے وہ ہیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا تو انہوں نے عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنا لیا اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جا کمن اللم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم صحیح علم آ چکا ہے اِنَّكَ اذن لبن تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے معذلہ اللہ جیل آتے نہ ہوں نہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تو اور ان کے جو صحیح ماننے والے ہیں یہ نقطہ یہاں نوٹ کر رات اور ہندی کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجہول کا سیگا آتا ہے اونت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی اور جو ان میں سے ٹھیک تھے صحیح رخ پر تھے ان کے لیے معروف کا سیگا ہوتا ہے جنہیں کتاب ہم نے دی تھی یہ انداز جو ہے معروف اور مجھول کا یہ آپ دیکھیں گے کہ فرق ہوگا جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا اللہ دینا اوت الکتاب اور جہاں اچھی بات کا تو وہاں یہ کہ جو آتے ہیں نا امول کتاب اللہ دینہ آتے ہیں نہ کتاب یارف وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ کی طرف بھی ہے کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو وہ نفریقہ بن اور یقیناً ان میں سے گروہ وہ ہے لیک الحق کا بہ جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں. الحق کو ملوک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فلاں کن نہ تو آپ ہرگز نہ بنے شک کرنے والوں میں یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے اور حضور کی سے سلسلے میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس نے کوئی شک اپنے پاس بتانے دو یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے بنے کل دن بھی ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ رخن کر دیا جس کی طرف کی وہ رخ کرتا ہے فسٹ ہمیں تو مسلمانوں تمہارے لیے ایک رخ تو ہم نے معیم کر دیا بیت اللہ کا ایک باطنی رخ کیا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک ہے ظاہر نماز کا ظاہر ہے آپ نے قملے کی طرف رخ کر لیا ہے آپ نے وضو کیا ہے ایک نماز کا باطن ہے خوشو ہے خضوع ہے حضور قلب حاصل ہے دقت ہے معلوم ہے کس کے سامنے حاضری ہے اسی طریقے سے تملہ ایک تو یہ ہے جو کہ کعبہ ہے بیت اللہ ہے کہ یہ فسط خیرات تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اینمات کو یا تو میں عمرواہ جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا جمع کر دے گا ان اللہ اعلیٰ قدیر یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ منہ جو خرچ تفلیہ شکل المست الحرام اور جدھر سے بھی آپ کا ہو کہیں سفر کریں کہیں بھی جائیں تو آپ اپنا رخ لے مسجد حرام کی طرف بھائی نہب یقین حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ومن لا بغافل اور اللہ غافل نہیں اس سے بھی جو تم کر رہے ہو یہاں بظاہر جو ہے کلام حضور سے اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف امریکہ میں جاؤ تب بھی رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجد حرام کی طرف وہ ہے تمہارت تم اور مسلمان ہو جہاں کہیں بھی تم ہو پرجو حکم شطرا تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کی رخ پر لے اللہ یقون علنا سے تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل آپ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ چونکہ توہرات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی یہ آخری کا قملہ کعبہ ہوگا اگر حضور یہ قملہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اتمامی حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع اجر بھی ہو رہا ہے ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے اللہ عظلموں ظلموا لوگ سوائے ان میں سے ان کے جو ظالم ہیں اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنائی لینے ہیں فلاں شو ہوں چاہے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو بخشو نی مجھ سے ڈرو بلے حطم نیر اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویست کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے اور اسے اب امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے یہ اس لیے ہے بنے اطمن نے متیاں اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دوں مکمل کر دوں مال نکم اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ